وَر تموطُن إله وَأَنتُم مُسلمونون يا أَهَ الناس سُ الطَّقُ رَبَّكُم ال الذي خَرَطَكُم منِ النَّّ واحدداًا وَخرَ م مننْه ذَوجهَا وَضَفَّ منِنْهُم ررجًا قَثَ وَشاء وَطَّقُ الله الذي تَشاءلونَ بهِه وَالْأَرحام إتلهه كانلَكُم ركبًا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا ليصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیت آمنوا ہودا محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اور بہنوں یہ صورت قہک کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے نو بیوریم آمنوا نا ہم ہدا اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے امت کے نوجوانوں کی بڑی تعریف کی ہے بڑی اللہ نے ان کی حوصلہ افزائی ہمت افزائی کی ہے پوری قوم کا سب سے بڑا سرمایہ نوجوان ہوا کرتی ہیں نوجوانوں سے بڑا سرمایہ امت کے پاس کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے یہی آج کے جو نوجوان ہیں یہی کل کے ذمہ دار اور بڑے بنتے ہیں آج جن کا وقت کھیل کود غب میں گزر جاتا ہے وہی آگے چل کر کے ایک خاندان ایک گاؤں پوری ایک فیملی کے ذمے دار اور مشہور ہوا کرتے ہیں اس لیے اسلام نے بڑی ردت دلائی ہے کہ نوجوانوں کی تربیت ہونی چاہیے اور نوجوانوں کو سراط مستقین پر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے رب العالمین نے چند نوجوان جو پورے ملک کے کفار اور مشرقی میں ایمان لائے اور او او او دین پر ثابت قدم رہے اور پورا ملک ان کا دشمن تھا آخر کار ایک عرصے تک وہ غار میں گئے اپنی زندگی ایمانی لے کر کے چھپے وہاں اللہ نے ان پر نیت کو گلوا دیا یہاں تک کہ کئی سال غار میں ہے ایک عرصے دراز کے بعد جب امید ان کی کھلی اور اللہ رب العالمین نے انہیں شہر میں جانے کی توفیق دی تو دیکھا کہ پورا ملک جو ہے مسلمان ہو چکا ہے اخلاق کبھی رائزہ نہیں جاتا رب العالمین نے نوجوانوں کی تعریف کی وہ کتنے خوش نصیب چند نوجوان تھے کہ رب العالمین نے پتہ عبرت اور نصیحت کی ہمیں ان کی داستان بیان کرنے کے لیے وہ قرآن کاف نے پوری ایک سورت نازل کیا ہے اور بیان سمایا امن ففیت آ منوجر وزد نا اے لوگوں کو اصحاب کے کہا کوئی جن اور سرشتے نہیں تھے وہ تمہارے ہی جیسے انسان تھے چند نوجوان تھے نہ مانوں کے ربھی اپنے رد پر ایمان لائیں اور جب کفار نے ان کو بلایا اور ایمان شو کر کے دوبارہ باپ دادا کے دل پر لوٹنے کی دعوت دی گئی اور نہ لوٹنے پر قتل کی دھمکی دی گئی رب راج میں سناتے ہم نے ان کے گلوں کو مضبوط کر دیا اور فرمایا واشیٹ نہ جتنا ایمان پہلے تھا اس سے زیادہ ایمان نے اور بہا دیا ہو اسی طرح سے اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ ہو عنہ نوجوانوں کو ہمیشہ اپنی مجلس میں آ رکھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کا رانا جو علماء صحابہ میں سے تھے جن کو اللہ نے کتاب و سنت کا علم دیا تھا ہمیشہ ان کو اپنی مجلس میں اپنے بازو میں بیٹھایا کرتے تھے ایک نوجوان اگر امت کے لیے خیر خان امت کے لیے فرائیڈے منتھ اور امت کی رہنمائی کرنے والا بن جاتا ہے تو امیر المومنین میر اس کو اپنے بازو میں بیٹھاتے ہیں اس کو جگہ دیتے ہیں حضرت عبد الرحمان بنا آؤ ربی اللہ تعالیٰ ہو عنہ کو کہ امام صاحبی نہیں ہیں انہوں نے کہا خلل خیر اللہ شباب دنیا کے لوگوں کو یہ کیا معلوم ہے ملک کی ساری خیر و برکت تو اللہ تعالیٰ نوجوانوں میں رکھتا ہے جس ملک کے جس قوم کی جس جماعت کے جس علاقے میں نوجوان دیندار ہوں حضرت عبد بن کی نوبت اللہ تعالیٰ نے ساری خیر و اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی برکت سے ملک میں رکھا کرتا ہے اللہ ایک ہی نوجوان ہمیں عطا فرمائے دوستوں نوجوانوں کی تعلیم و ترمیم اور ان کو مسکراتے مستقین کو سائک رکھنی اور ہر قسم کے دیگا سے بچانے کے لیے مختلف وسائل ہیں جن میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جس کی اصلاح جس کی چیز کے ذریعے اللہ تعالی کے انبیاء نے قوم کے امت کو نوجوانوں کی اصلاح کیا تھا وہ میرے بھائی کتاب سننا اللہ کے نبی اضاء اندیا اور آخری نبی محمدے کو وہاں کے سنت کا علم تھا اسی لیے عبد العدمی نے ساتھ نمایاں کتاب یہ آئےت پاک کے مختلف مقامات پر ہے رب العدمی نے اساتایا پورے کترے ہوئے معاشرے کو مشرقین مکہ اور مشرقین عرب اور دنیا کے سارے گمرہ لوگوں کو ہمارے نبی نے چار چیزوں کے ذریعے سدھارا نمبر ایک ندی محافل امی ہوں یتنو علیہ ہمارے نبی سن کو قوم کو سدھارنے کے لیے ہماری آیا قرآن کی آیات پہچان سمہ کے قرآن کی آزاد کو سلا اور اس کا درخت دیکھنے یہ تربیت کا سب سے پہلا ذریعہ تھا وہ ہر کے قبل اسی طرح سے نبی علیہ السلات السلام نے قوم کو سدھارا تو اپنی حکمت حادیث کے ذریعے نہ تیس ہمارے نبی لوگوں کا تصیہ کیا کرتے تھے اور بطور بھی سال تھے صحیح سننے نبی ڈاؤ اور مصرد احمد بلحمد کا ہوا یاد رکھیں کہ نبی نے کس طرح سے نوجوانوں کی تربیت کیا کتاب سن کے رہی اگر آج آپ چاہتے ہیں آپ کے نوجوان چراقے میں سکین کریں اسرار تفریش سے ذکیل بھی ہستی بے راستے پر ہیں ماں کے وفاق اللہ کے پرمادردار ماں باپ کے وفادار ہوں تو سب سے پہلے ان کی تربیت کتاب و سنت کے ذریعے کی جائے اور جس کے ذریعے اللہ کے نبی نے ان کو پاپ کیا تھا اس سے کیا, کیا جائے وہ سکتی ہی اب او ماما رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ندی اہ خان کی مجلس زمین ہے اے نوجوان بڑی تیزی سے آیا اور سامنے آ دی. کے کہا ایسا یار رسورن لینا میں نوجوان آدمی ہوں ہمیں آپ دینا کی اجازت ہم دوں ہمارا کے ہمارا زندہ رہنا بہت ہی مشکل ہے یا رسول اللہ رسورا اس دن لینا آپ مجھے دینا کی اجازت بھی ایک السلام کے پاس ہے اور تھے ہمیں دینا کی اجازت دیے یہ بڑی عجیب سے بات تھی سارے دماغ کے شرم ہوتے ہیا انسان ندی کی مجلس میں دینا کیجادت چاہتا ہے ندی شام نے فرمایا خاموش اور ذرا نیا آگے آؤ اور آگے آیا ہیہ نے پوجا کیا کہتا ہے تازہ رسول اللہ ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ انسن لی سوچنا آپ میں نوجوان آدمی ہوں آپ مجھے دینا کی اجازت ہوگی ایک سنا کر کے سنسار کیا جاؤں گا اور آپ کی طرف کوئی بات نہیں اللہ بھی ناراض نہیں ہوگا اور ہم سینا بھی کرتے رہیں گے آتے ہیں ماہ مہ مارو اس کو مارو اس کو لیکن نئی رخ آتا سب کو روکتے ہیں اور کریبا اور کریبا جب کل قریب آ گیا تو آپ میں میرے کو کیا یا رسول اللہ مجھے کی دے دیں ع آن فرمایا کچھ کرنے کا سدھارنے کا اسلام کا انداز کرا دے تو کتاب حکمت روشنی نے آن فرمایا آپ کو حص کچھ بنا تم بینا کی عجازت کہتے ہو اس نے کہا یا رسول اللہ آن فرمایا کیا آپ کو فیس بولے ان میں کیا تم کو تسلی کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی تھا گیارا گرنگا ہی ہے اور ترنگا اللہ <سؤال> ہمارے ماں باپ تمام ہو میں اپنی ماں کے ساتھ میں پسند کرتا آنے سماجی اپنے بھی ادبی کا سورنگا اس طرح سے سارے محرمات کا تذکرہ کیا اور اس کے ساتھ حرام کام کرو تم پسند کرو گے ہر ایک امیدوار دیا لا رسول اللہ یار اللہ پھر آپ نے ساتھ بنایا تم کیسے قانون ہو کیسے مسلمان ہو اگر تمہیں بنا کی اجازت دے دی جائے تو جس کے ساتھ تم منتھا کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی ہوگی کسی کی سوسی ہوگی کسی کی کھانا ہوگی آخر تو اپنی عورتوں کے ساتھ پسند نہیں کرتا تو بہت کے ساتھ کام کرنے کی کنسی اجازت مانگتا ہے نبی بھی السلام اس کو سمجھایا بات سمجھ میں آ گئی آج ہمارا جا اپنا دس مبارک مبارک اس کے دل میں کے جتنے درخواست سب سے نکال کر اس کے دل کو پاک کر دے یہ سا کام کی دعا تھی پھر آپ نے اس بات گھمایا وہ ابلاس کر دیج اللہ سکتے حفاظت کر دے اللہ تک ہی کسی غلط کام کی طرح مزاحی نہ اٹھائے ہمیں اللہ کو دیکھ نبی سراب کے سامنے اس نوجوان کی انداز سے تربیت کی اور ایسے کچھ اللہ کی تشرف نبی کی اور اس سے اور اسلحہ سے تربیت اتنا مزاق ہوا کہ ساری زندگی گزر گئی ہم لوگوں دیکھا کسی بیر محارم آہد کی طرف زندگی نے کبھی بھی نہیں اٹھائی انسان کو چاہیے کہ اپنی اربان کی شروع کتابیں رنگی کرے کتاب ہے تعلیم بھی کتابیں جائے اس جائے؟ درد درد کی تعلیم کی ہے درد حکیم درد کمان روپ ان تمام کی کو شریف کرنے کے کوشش کی جائے ایک اس کو دل دل دل اور ہر سی چیز چاہے اس کا تعلیم دیکھ لیتے ہو یا سے ہو واٹسپ ہو ای میل ہو اور اسلام کے خلاف اس کے بچوں کے اطراف خراب ہوتے ہیں ان کا نظریہ خراب ہوتا ہے ان کے عتیجے میں پتا پیدا ہوتا ہے ان کے افسانے سدھار بتاشی ہوتے ہیں ان کا برباد ہوتا ہے اولا جائے ان تمام چیزوں سے رکھنے کے بھائی ہی ہماری نوجوان لکن آگے چلتے سے اسلام کی علم بردار بنے گی وہی کتار ونت سے چلنے والے ہوں گے وہی اپنے ماراج کے دل بار گے وہ وہی اپنی امت اور پیروں کا کچھ کا دریا بنے گے چونکہ بہت ساری چیزیں جس میں آج ہمارا نوجوان مجبور ہے اور ہمارے امت سے چھوٹے چھوٹے بچوں سلے کر کے دروں تک آج اس کے لڑی ایسی چیزوں میں مجبور ہے بچنے دبا دبا کر کے بس پسند کی دیری ہوتی ہے یاد اتنا یہ ساری چیزیں پیروں پر کٹنے کی نہیں ہوتی ان میں بہت ساری چیزیں وہاں پہ دل <سؤال> سے مالی طرح گرانوی ہوئی آج سارے چند بیان کیا تھا گوبینشکری یہاں بڑے حدیث سے بے مندر تھے بنائے اکول کو لایا الحمد للہ امبارہ دوسری چیز دوستوں جو ہمارے نوجوانوں کو اپنانا ضروری ہے اور من جو ذمے دار نیٹ ان کو چاہیے اور بات کو ان تمام چیزیں اس چیز سے روکیں اور باقاعدہ اس کا مراقبہ محاسبہ کریں انسان کے بناؤ اور بجاؤ کا بہت سارا سبب اچھے اور برے دوست ہوا کرتے سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں اپنے سہی ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے ہم آپ کے بیٹے بیٹیاں کیونکہ لوگوں سے دوستی کر رہے ہیں آج بچیوں کے عوام سے شکین دار لڑکی میرے ساتھ نمایاں ہر آدمی اپنے اپنے اور اس لیے اچھے انسان کے ساتھ یا پورے آپ کی اونا جیسے لوگوں سے آپ کی اولاد میں بھی اس لیے آدمی کہاں جاتا ہے کسی آدمی کو معلوم کرنا ہے کس کے کا ہے نبی علیہ الامی مسلم کے حجیف نے عزیب اسلامی ہے مسلم جگہ ہے وہ جمیلات اور پورے دوست کو بھی پوری شاعماتے ہیں اچھے دوست کی مثال ہے کہ کسی نے اس پر کاروبار کرنے والے سے بیشتی کیا ایک انسان اپنا اپنا کاروبار کرتا ہے ساری ریسے ہی اپنے اسے والے دوست کے پاس جاتا ہے پاساتے ہیں ہر اپنے دیش اس میں خرید سے بےتی کرنے والے سے جو بےتی کرتا ہے اپنے دیش کے پاس جائے گا تو تین چیزوں میں سے پیڑ میں کوئی ایک ملے گی نمرے ہندا ہوتی جاتا آپ اپنی کتاب پہ بیٹھ پائے گا کل بھی پیش کھنے کا عزت کے ساتھ بیچ کھائے گا آپ کے چارج بھی آئے گا آپ کے سنگر بھی گا اور جب آپ آنے لگیں گے تو ایک یہ میں نے نیا خریدا ہے پھر آپ استعمال کریں دوستی کا فاغا ہے نمبر اگر پوری سوشی ندی ہوں کم سے کم آئی اگر تم میرے ساتھ مارا وہاں جب پریشے دے تو سینٹر پیر کھا کر اپنا ہاتھ لمبا کریں خوشبو لگا دے آپ ہاتھ لمبا پے خوشبو لگا دیا اور خوشبو ہی ملی سنگا نہیں ملا پیسہ نہیں ملی پانی سے محبت اگر کیا تو نے ساتھ کے دکان پر خوشبو ہی چھوڑے ملتی رہے گی کہیں بندو کا نام نشان نہیں اور وہاں سے چڑھ کر کے اپنے گھر آئے گی گے آپ نے کہاں سے خوشبو لی کہاں سے خوشبو استعمال کیا ہاں نہ خریدا ہے نہ خریدا ہے نہ استعمال کیا ہے دکان کھلے کر کے اپنے گھر تک خوشبو اور اس کے قدم سے خوشبو آ گئی ہے صرف اس نے نہوں سے دوستی کی نیتی رہتی ہے دین کا آخر دیش سے حاصل ہوتا رہتا ہے نمبر تین بہت ہی جرمی ہے دوستو کی آواز کو یہ پاس رہا ہے کہ انسان اپنی آواز یا گہرے پورے ہوں یا خاص طور سے نوجوان میں دیکھ دیا گیا اپنے وقت کا یہاں سوا کرے یہ وقت کری محنت ہے انسان کاٹ لگتا ہے اسی وقت سے مستی سوجتی ہے حضور خان जाएसान बेकार ही को समझती है जो बेकार इंसान कहीं बैठा उससे बोल दे अगर इंसान हर हस्त में गूंज रहे तो हर किस्म की सुदूरिया महसूस रहता है वक्त तीन कदर करो आप कहा जाय हो रहा है अच्छे काम में नहीं या बुरे काम में नहीं आप इतना बात नहीं रहा थे कि आप यह बात इतना टाइम कहा बर्बाद कर रही हो वक्त तीन कदर करो इस پوچھیں گے دوستوں نے کچھ اردنا اچھے جان کا بات کرتا ہوتا معلوم ہوں کہ احمد کسی پوچھنے کے لیے دوں اللہ تم نے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کو تم نے کہا استعمال کیا اور اللہ نے کہا استعمال کیا ہے سوال کرنے کا مطلب ہے ان کو تم نے دور میں ہونا بیماری ہوگا جہاں سے یہ جاتا ہے لیکن ٹھنڈے سارے سات میں سوچے اس آخ سے کتنا دکھا اس آخ سے حدیث سے کتنا متعارف کیا اور اس آخ سے تیلی پہ کتنا چار جاری کیا فرمائے جو اللہ نے محنت دی ہے استعمال ہے رکھتا ہے اپنی ذمے داری کے حساب سے کتنی شدمت کی آپ نے کتنی کیا جتنا وقت لگا ہر چیز ہر انسان کو ہر نوجوان کو ہر جمے دار کو اللہ تعالیم چارے گا اس کا وقت کہاں استعمال ہو رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے آٹھوں کا استعمال کہاں ہے دماغ کا استعمال کہاں ہے کانے کا استعمال کہاں ہے اگر چارے پڑے ہوئے تو ٹھیک ہے اگر فصول مجھے کروا ہے اللہ کارا ستیہ میں بتا رہے بنا सुनत सुना हमने तो बीमार में शिकायत आजनाए का अमरभा से हमारे सोचे बड़े मानस अतने भी माया है अपना उनके सत्यारायण सिंह हम किस मुंश में रहते हैं حا شلیفے فرما صحد راشد نتی فرما ہر ایک کام میں استعمال کر اور ہر غلط کام میں استعمال ہر غلط کام سے انتظار اور جس شہر میں ہاتھوں شیخ اللہ کے اللہ طالب فرما ہر سے ہر استعمال کر جس ان کے بہارا بنا جہاں بھی نو مسلم نو مسلم اگلے تبدیل جو کروں گا جو رکھوں کروں